اور کوئی جی حضرت یہ جو اپنی کچھ مساجد میں تراوی میں دو رقع کمپلیٹ ہونے کے بعد بہت ہی مدم اور دھیمی آواز سے علیکم یارس اللہ کہتے ہیں کان کو بھی سننے میں اچھا لگتا ہے اور بعض دوسری جگہوں پر غالباً وہ اپنی کی محبت میں لیکن بہت چیخ کے سلاد و محمد جو کہتے ہیں کیا یہ بی کے زمان میں نہیں ہے صحیح آپ اصل میں میں بتاؤں آپ کو اس کا رواج یہ ہوا دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب امام صاحب کھڑے ہو گئے اب آپ بھی کھڑے ہو کر کے دو رکعت کی نیت کریں بعض جگہ یہ جملہ ہے سلاد بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بر جو ہے یہ لفظ عربی کا نہیں یہ فارسی میں پر کو بر کہتے ہیں یعنی حضور پر سلام ہو ایک جملہ ہے چلیے سب کھڑے ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی سلام علیہ کا یار رس اللہ کہتا ہے بھائی کھڑے ہو جائیے بہت سی باتوں کا رواج پہلے تھا اب نہیں جیسے ایک لفظ تفریب ہے مثلا اذان ہو گئی جماعت کھڑی ہونے والی تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کوئی ایسے کلمات کہہ دیے جائیں کہ جس سے پتا لگے کہ پانچ سات منٹ جماعت کھڑی ہونے والی اس کے مختلف وہ تھے جیسے دروش شریف پڑھا جائے یا سلاۃ سلام کا یا رسول اللہ پڑھا جائے جس کو تفریح کہتے ہیں اور یہ اس لیے تھا کہ بھائی اب بالکل جماعت تیار لیکن ایسے کلمات جیسا آپ نے فرمایا کہ اتنی بھونڈی آواز میں کہنا اس لیے درست نہیں کہ حضور علیہ سلاط و سلام پر سلاط و سلام پڑھنا یہ جائز بھی ہے مستحب بھی ہے اور حضور کا نام لیا جائے تو واجب بھی اور جب حضور پر سلام پڑھیں ہم اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں عقیدہ یہ ہے جیسے ہم نماز میں اتحیات پڑھتے السلام السلام آلہ نبیو لفظ ائن یا کے معنی میں تو اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ السلام و علیہ کا ائنبی اور رحمت اللہ برکت یہ ایسے پڑے کہ گویا حضور علیہ السلام اس کے سلام کو سن رہے ہیں نی حالت نماز میں بھی یہ اکابر علماء نے لکھا ٹھیک اب جب حضور سن رہے ہیں تو جو کلمات حضور کی شان اور تعریف میں ہو وہ ادب سے کہے جائیں اور اب تو ہم نے اپنی مسجد میں کسی زمانے رواج تھا ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ خوشامد درامت کر کے بھائی آ اب یہ مت پڑھا کریں وہ اتنی بھونڈی آواز میں پڑھتے تھے کہ اچھا نہیں لگتا جب عقیدہ یہ ہے کہ حضور سن رہے جو کلمات حضور سن رہے اس کو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ پڑھا جائے اور سب حضرات جانتے ہیں کہ دو رکعت نماز اگر تراوی ختم ہوگی تو اب ظاہرے کے دو رکعت پڑھنے یہ صرف ایک اشارہ تھا کہ کھڑے ہو کر کے آپ پڑھیں مختلف زمانے مختلف کلمات تھے اور اگر کوئی درو شریف یا سلاد و سلام کے کلمات پڑھے اس کو پھونڈے انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے جب دربار میں پہنچ رہا تو پھر اس کو ادب اور احترام سے پڑھنا چاہیے جیسے کسی شاعر نے یوں سمجھایا نادگو نے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے یہ بھی حضور کے دیدار سے کم نہیں ہے اور اس میں اتنا ادب احترام ہے امام مالک اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص آتا دروازہ کھٹکھٹ کھٹ آتا آپ فرماتے اس سے پوچھو کو حدیث سننے آیا یا فک کا مسئلہ سننے آیا تو خادمہ آنکر کر کہتی کہ کوئی فک کا مسئلہ سننے آیا فوراً آ بلا کر وہ فک کا مسئلہ اسے بتا دوں اور فرماتے کوئی آیا اور وہ یہ کہے کہ میں حدیث سننے آیا ہوں اس کو بٹھا دیتے اور حوصل کرتے نئے کپڑے پہنتے یا دھولے ہوئے اچھے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے اسے بھی با ادب بٹھاتے خود بھی با ادب بیٹھتے تب امام مالک حدیث سناتے تو حضور کا ذکر حضور کا تذکرہ اتنے ادب و احترام سے کیا جائے اور یہ پرانی کہاوت جو آپ نے اپنے باپ دادا سے سنی ہوگی کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہر معامل میں جہاں حضور کا تذکرہ ہو بڑے پیار محبت اور احترام کے ساتھ حضور کا نام لیا جائے اور یہ ہم جو لیتے ہیں حضور کا نام اس میں ایک سوال آیا ہم نے اس کو بتایا کہ جب بھی حضور کا نام لیں آزان خطبے میں آزان میں اور اقامت میں تو اپنے انگوٹھے چو میں اس کا ہم نے بتایا ملا قاری کے حوالے سے حضور فرما کل ہم اس کی شفاعت کریں اور علماء نے لکھا کہ ایسا آدمی جو حضور کے نام پر ایسے انگوٹھے چو میں ملالی قاری نے پوری حدیث یوں بیان کی کہ حضرت بلال نے ازان کہی تو صدیق اکبر نے انگوٹے چومے اپنی آنکھ سے لگایا اور یہ کہا صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ دوبارہ جب انہوں نے کہا جو دوسرے کلمہ انہوں نے کہا چوم کر آنکھ سے لگایا پھر کہا قُرَّتُ عَيْنِ بِكَا یا رسول اللہ اللہم مَتِعْنِ بِسَمْ وَالْبَسَقْ اس نے فرما جو ایسا کرے کل قیامت میں اس کے ہم شفیع ہوں گے اور ہمارے فقہ نے لکھا وہ کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا آنکھوں کو فائدہ ہوگا روشنی بڑی حضورات وسلام کا ادبی ہے یا نہیں اس لیے جب بھی حضور کا نام لیا جائے اور ان احترام اور ادب کے ساتھ میں استمبول گیا اپنی اپنی جگہ کے رواج ہوتے ہیں جو بزرگوں سے چلنے کے بعد آگے بڑھے ہم حضور کا نام سن کر آنکھوں سے لگا تو میں نے ترکیوں کو دیکھا کہ ترکیوں میں انگوٹھے چومنے کا رواج نہیں اور جب بھی حضور کا نام آئے تو ایسے کر کے گردن جھکا دیتے ایسے دل پر ہاتھ رکھ کر اور گردن جھکا دیتے یہاں ترکی میں یہ رواج ہی. حضور کا نام جب لیا جائے تو ایسے ادب کیا جائے مختلف شہروں میں مختلف رواج اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک پورا رسالہ اس پر لکھا منیر العین وہ پڑھنے کے لائق ہے اس لیے احترام سے نام لیا جائے